اللہ الرحمن و رحمۃ الحمد اللہ و رحمۃ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پاک ملتا باقی تمام براد الخران سب کو شما کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سے دار نمبر بہتر اور تشود کی دعا کے دار نمبر ہے اس میں تشدد کی دعا کے آخری حصہ جو ہے جس میں مومنوں کے لیے دعا کیا گیا ہے تمام مومن و مسلمات عالم کے لیے خصوصی دعا کیا ہے ماخرات کے اپنے لیے ماخرات کی دعا اپنے والدین کے لیے ماخرات کی دعا ہے اور خسن والدین کے بارے میں یہ قرآنی دعا کا یہاں پر دوبارہ تکرار ہوا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا ہے زینگرہ میں تشدد کا آخری حصہ جو ہے یہ ہے علامف اغفر والدیا ولی جمی المومنین ولومنات ولمسلم ولمسلمات وحمن وحم ہما کما و رب یانی صغیرہ تو یہاں یہ جی تشدد کے دعا کا آخری سا ہے اس دعا میں تمام مؤمنین مؤمنات کے لیے اور اپنے لیے اپنے والدین کے لیے مؤخرت کے دعا کی ہیں اور ساتھ ہی جو ہے دعا میں قرآن باغ میں اللہ تعالی نے فرمایا دس سورہ رہی میں کہ تم اپنے ماں باپ کے حق میں جو ہے مؤرت کی دعا کرو اور دعہ نے سرم سکھایا تو وہاں پر بخر رب برحم ہماں کماں رب بیانی اللہ نے قرآن فرمایا سر اسرح میں اور بندہ ماں باپ کے حق میں یہ دعا ہمیشہ کیا کرو یہ دعا ہمیشہ کیا کرو ہم کہ کھی اللہ تو مجھ پر رحم فرما میرے ماں باپ پر رحم ورما چونکہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی مجھے پالا ہے پولا ہے مجھے ہر قسم کی خطرات سے خدشات سے میری حفاظت کر کے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے جوانی کو پہنچایا ہے لہٰذا تو ان پر حم فرما گیا کہ, کہ یہ دعا اللہ نے قرآن پاک میں والدین کے بارے میں کرنے کا حکم دیا تھا تو اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ دعا بھی اس دعا کے اندر شامل ہے تو اجنگر اس دعا کے اندر اپنی موفرت والدین کی معافرت تمام موم ممنات مسلم مسمعات کے ماخلات کے دعا ہیں پہلے جو دعا کی توجہات سے پہلے اس کے فضیلت کے بیان کروں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سازی مبارک نقل ہے اس میں آپ فرماتے ہیں جو بندہ یہی دعا اللہ محفل اللہ ولادیہ المعمن والمنات و المسلمِ والمسلمات ورحمن ورحما کا مبن سوالہ یہ دعا پڑھتے رہیں گے تو کل قیامت میں میدان حیثیل میں فرماتے ہیں اگر کسی بندے کا عمل کم ہو جائے ہاں یہ کم ہونے کی وجہ سے پھر سے ان کو جانا مطلب لے جانے کے لئے لے جانے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر فرماتے ہیں تو تمام مومنین تمام مومنین اور مسلمین مومن اور عورتیں مسلمان اور عورتیں سب اللہ تبار و اللہ تعالیٰ, تعالیٰ کے درگار میں دس میں دعا ہوں گے سفارشی بن جائیں گے پرور دگار اس بندے نے ہمارے ہاتھ میں دعا کرتا رہا دنیا کی زندگی میں اور اس وجہ سے تو نے ہمارے گناہم باخ دیا اور ہمیں جنت میں داخل کیا اور تو اس کو جہنم میں لے جا رہے پرور دگارہ ہم سب کا تیرے درگاہ میں سفارش ہے درخواست ہے کہ تو جو ہے کی ہمارے ہاتھ میں دعا کرتا رہا ہے تو اس کو بخش دیا جائے اور اس کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے تو فرما دیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کی شفاعت کو فرمائے گا اور یہ دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کی بھی گناہ کو بھاجیں گے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور یقیناً جو ہے ورحمن و رحماں والی جو حصہ ہیں اس دعا کے ثواب کھلتے ہی کافی کہ اللہ نے الرحن باغ میں حکم دیا ہے کہ دعا کو مام باپ کے حق میں پڑھتے رہیں تو یہ جو ہے ماں باپ کی جانب سے والدین اولاد پر جو نیکیاں ہیں احسانات ہیں یہ ان کی طرف سے ان دوام احسانات کا دعا کا خلوص سے توجہ سے دلچسپی کے ساتھ ماں باپ کے ہم میں یہ دعا پڑھتے رہیں گے تو حقوق کے والدین ادا ہونے میں اس کا جو ہے بڑا کردار ہوگا کہ یقیناً یہ بندہ کل کے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں والدین کے حقوق جو ادا کرنے والے بندوں کے زمرے میں اس کا شامل ہوگا چونکہ اس نے اللہ پر نقرانے والے والدین کی ہمیں جو دعا کرنے کا حکم دیا اس نے اس کو خلوص سے کرتا رہا اور وہ دعا پڑھتا رہا اللہ سے ماں باپ کے لیے مؤثرت اور رحم کی اپیل کرتا رہا لہٰذا یہ دعا جو ہے بہت ہی خوبصورت دعا ہے پہلے جو ہے اس دعا میں مومنین مومنات مسلم مسلمات کے لیے دعا کیا ٹھیک ہے تمام مومن عمارت اور تمام مومن عورتیں تمام صاحبہ نے ایمان عمارت عورتیں تمام اللہ پر ایمان لانے والے اگر مسلمان کے سزا مریا اللہ کی توحید کا کرنے والے اور محمد مصفاء سمیت تمام انبیاء علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی گواہی دینے والے اور ہر دور کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہر ہر دور کے لوگوں کا اپنے اس دور کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے سب مومن کا ان سب کو مومن مومنات کہتے ان سب کو مسلم مسلمات کہتے کیونکہ اسلام اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین اللہ نے اخلا چوبیس ہزار کے ذریعے سے جو دین اس دنیا میں پہنچایا اس پہ اس دن کا نام اسلام ہے جی اور جو ہے اس دن پر جن لوگوں نے عمل ایمان لایا ہیں جی ابتدا میں اور توحید رسالت کا ارار کیا نبی کی اللہ کی تو وہ مسلمان ٹھہرائے گا جنوں زبان سے ارار کیا پھر ایمان نے زبان کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا اور اللہ تعالیٰ طرف سے آئے ہوئے تمام احکامات پر حلال حلام واجب مصاحب ہر چیز پر عمل کرنے کی کوشش کیا اور ایمان کو دل میں اتارا اور ایک سچا مومن بن گیا عمل قول ہے دونوں لحاظ سے وہ سب مومن اور مومنات تھے اور تو یہ مسلمین مسلمات اور مومن مومنات کے اصلاح آدم علیہ السلام سے لے کر تاقہ مت آنے والی اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے اور اللہ نے جن جب ایمان لانے کو کہا ان پر ایمان لا کر جی اللہ کے تمام احکامات پر اپنی قدرت کے مطابق عمل کرنے والے سچے تمام مومنین مومن مسلمات کو شامل ہے تو یہ کہ اس دعا کے ذریعے سے آپ نے صرف امت محمدی جی کے حامد دعا نہیں کیے بلکہ ایک لاشب صدر امبیہ اور ان کے سچے پیروکاروں کے حامد دعا کیے اس طرح اس دعا کے ذریعے سے آپ کائنات میں آئے ہوئے تمام امبیا شودا صلہا تمام مومن ہینس علیہمن سب کے حق میں آپ نے دعا کیا ہے اور یہ دعا کے ذریعے سے ان سب سے آپ نے اپنا رشتہ جوڑا ہے ہنی تو یہ دعا بہت ہی خوبصورت اور جامع اور, اور, اور جو ہے اللہ طرف سے اس دنیا کے اندر انبیاء اولیاء جو بھیجا جائیں اور وہ انبیاء اولیاء ان کے امتوں کے ساتھ آپ اسی دعا کے ذریعے سے نماز کے اندر ایک رشتہ جوڑ رہے ہیں کہ میں بھی انہیں ہستیوں کے ساتھ ہوں میں بھی تمام انبیاء کی تعلیمات پر ایمان لانے والے امبیا علیہ السلام خود اور ان کی تعلیمات پر ایمان لانے والے بندوں کے ساتھ ہوں اور ان سے میرا روحانی تعلق اور ربط ہے ہم ہاں ان کی بخشش گویا کہ میری بخشش ہیں ان کی خوشی میری خوشی ہیں ان کی نجات گوائے کہ میری نجات ہے ہاں اور تو لہذا ان سب کے حق میں خلوص دل کے ساتھ یہ موخرات کی دعا کرتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ دعا نماز کے اندر آپ تمام امبی علیہ السلام اول علیہ السلام شہدا صلی اور تمام مومن عموماً صاحب پر رشتہ جوڑ رہے ہیں ان سب کے ہاتھ میں دعا کریں ان سب سے جو ہے خود کو بھی ان کے ساتھ ملحق کریں دعا کے ذریعے سے تو یہ بہت بڑی جامع اور خوبصورت اور اللہ تعلیمات پر مبنی ہاں جی کیونکہ اللہ کی طرف سے اللہ نے قرآن فرماتے ان نہ کو معمت واحد وانا رباحدون اللہ قرآن میں تمام امبیات آدم سے لے کر تا ختم تک انبیاء کر جو ہے ایک خلاصہ ذکر کرنے کے بعد میں اللہ فرماتے یہ دین ہوا جو آدم نے نوح نے ابراہیم نے اموسا نے عیسا نے اور تمام محمد سب نے تبلیغ کی ہیں اور یہ ایک ہی دین ہے تم سب کے لیے ون رب مغم اور میں تم سب کا رب ہوں فا بدنی بس تم سب میرے عبادت کرو یہ اللہ نے فرمایا تھا تو اسی حکم کے مطابق جن جن لوگوں نے ایمان لا عمل کیا وہ سب جو ہے یقیناً ان سب کا پہلا سٹیج اسلام اور ایمان ہے ہاں جی اور ان پر ایمان لانے والے اسلام کو قبول کرنے والے اللہ کی دین کی تعلیمات کو انہیں مسلمان اور مومن کہا جاتا ہے ان میں سے مردوں کو مومن اور مسلم اور عورتوں کو مومنہ اور مسلمہ لہٰذا یہ دعا تمام سب کو شامل ہے جانا اس دعا سے روحانی طور پر تمام ان الہی جماعت سے نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے تو دعا کے مرس تجمہ اللہ عمہ اے اللہ ہم ہاں بار بار آتا ہے لہ فر بٹس دے تو لی مجھے لی لام لیے کے معنی میں آتا ہے اے اللہ بٹ دے جس چیز کو بس یقیناً میرے گناہ گناہوں کو بس دے سب سے لی مجھے اے نہ اللہ میرے گناہوں کو بس دے وی والدیا والد میں والدین پھر میاں جو ہے میرے کے معنی میں آتا ہے تو ولی والدہ اور میرے والدین کے لیے جن سے میں پیدا ہوں تو اے اللہ مجھے وقت دے اور میرے والدین کو وقت دے ولی جمیع المومنینا والمنا اللہ بھیرو کے لیے ون جمی سب تمام کے تمام پورے کے پورے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر تا آخرین فرد مومن جو اس کائنات میں آئیں گے ان سب کے حق میں دو ہے ہاں جی ان سب کے حامل جو تمام علی جمی مومن مومن کی جمع ہے یعنی yani تمام مومن اس پر جب ال آئے نا تو پورے کے پورے مومن اس کا انعت میں آدم سے لے کر تاخیر فرد مومن ان سب کو ہے اللہ بھاج مومن مردوں کو مومنین, مومنن مومن سے ہے اس کی جمع ہے مومنین تو تمام کے اور مومنون بھی استعمال ہوتا ہے اور مومنین بھی ہاں جی اور ایک عربی نہوی بحث ہے تو یہاں پر تمام کے تمام مومن و مردوں والمنات اور تمام کے تمام سب کے سب آدم سے لے کر طاقت آنے والی اللہ کی تمام امبیا اور صدقی شدہ صلحاء اور آل ایمان سب کے حق میں آپ دعا کریں اور تمام کے تمام مومن ایک کو بھی آپ باقی نہیں رکھ رہے ہاں تمام كى تمام مومن مردوں اور عورتوں کے ليے اور مومنات ممنہ عورتوں کے ليے جنہوں نے اللہ کے دین کو تسلیم کر لیا اللہ کی طرف سے بشر کے داد کے لیے جو بھی تعلیمات آئے ان سب کے سامنے سچے دل کے ساتھ بامعارفت ایمان لایا سر تسلیم خم ہو اس پر عمل بھی کیا تو ان کو مومن کہا جاتا ہے تو تمام کے تمام مومنات اور مومن عورتیں والمسلمین والمسلمات المسلمات ادھر بھی وہی کے قلعہ داخل ہے اور سب کے ساتھ پورے کے پورے مسلم یعنی مسلم اساصلا میں یوسلم اس مسلم یاروی ادب سے باوی باب افعال کا اس میں فائل کے سگا ہے اور یہ حالت جمع کا جگہ جمع الکر سالم ہاں یہ حالت جری معنی وجہ سے علی جامع کی یا جا کے ساتھ پڑے والا کبھی مسلمون استعمال کرتے ہیں کبھی مسلمین مانا دونوں کا ایک تو ولیج ومسلمین تمام اسلم تسلیم سر تسلیم خم ہونے والا دل جان سے ایمان لانے والا قبول کرنے والا ہاں تو یہاں پر ولی جامع علم والا تو تمام مسلمان مرد یعنی وہ تمام مرد جنہوں نے آدم علسہ قہمت تک اللہ کی تعلیمات پر اس ایمان لایا اس کو قبول کیا تو اور رسالت کا دور کے ہم دور کے انبیاء پر ایمان لایا ہاں یعنی ان کو مسلمان کہا جاتا ہے سر تسلیم ہم ہو گیا سچے دل سے ایمان کہ قسم کے لفاقے ہو گئے تو تمام مسلمان مرد والمسلمات وہ وہی اللہ تعالیٰ کی تمام آسمانی تعلیمات پر تمام انبیاء علیہ السلام نے جو آسمانی کتابیں لایا اللہ کی طرف سے جو گزام لائے ان سب پر ایمان لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اس سے پہلے تمام انبیاء پر ہاں ان کے بل ان, ان کی تعلیمات پر ایمان لانے والے اس کو دل جوان سے قبول کرنے والے لوگوں کو مسلمین اور مسلمات کہا جاتا ہے پھر جب ایمان لانے کے بعد اقرار کرنے کے بعد اللہ کی تعلیمات پر تصدیق کو پھر اس کے تمام جوزیات پر عمل کریں تمام محکمات پر عمل کریں اور دی وہ دین اصلاحی جو اس نے قبول کیا تھا اس کے دل میں اتر جائیں اس پر مضبوط اور مستحکم ہو جائے تو اس کو مومن کہا جاتا تو اس جیسے مومن کا درجہ مسلم کے درجہ سے بالا ہے یعنی وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قبول کرنے کے ساتھ اس پر اس نے مکمل طور پر عمل بھی کیا اور عمل کرنے کی کوشش کیا اور دی اسلام اس کے دل میں اتر گیا تو اس کو مومن کہا جاتا ہے لیکن زبان سے اقرار کیا لیکن سچے سے اقرار کیا کہ نبھا کے بغیر ہاں جی کے بغیر سچائی سے قبول کیا بابا عارفت قبول کیا تو ان کو مسلمان مرد تو مسلم مسلمات کہا جاتا ہے مسلمان مسلمات یعنی اللہ کی تعلیمات پر دل و جان سے ہاں جی اس کو قبول کرنے والے جو ہے عورتیں تو اس دعا میں وہ یا کہ جو ہے آدم سے لے کر تا تک تو امبیا علیہ السلام خود ان کے پیروکار یعنی ان کی انجاہی تعلیمات سب جو ہے اس ایمان کے درجے میں آتے ہیں اس اسلام کے درجے میں آتے ہیں ہم پر خود ہیں اللہ نے مجھ پر جو بھی تعلیمات نازل ہوئے اس پر سب سے پہلے ایمان لانا میں خود ہوں اس طرح سابقہ علیہ السلام میں سے بہت سو کی زبان چاہیا آیا کہ ہم پر جو تعلیمات نازل ہے اس پر ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے اس کو دل جان سے قبول کرنے والے ہم ہمبیہ انبیاء خود ہیں اِسی جیسے جو ہے سار و امت میں وہ سب سے پہلا مومن اور مسلم قرار پڑتا ہے اس کے بعد پھر جن جن لوگوں نے انبیاء کی تعلیمات پر ایمان لاتا گیا وہ پھر اسی انبیاء کے زمرے میں ان کی تعلیمات کو قبول کرنے والے مسلمان اور مومن کے زمرے میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے تو اس لیے شہزادہ نگرانی آج یہ دعا معاملی نہ سمجھے اس دعا کے ذریعے سے آپ اپنے اپنے والدین دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس پوری کائنات میں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اور اللہ کی علاقی تعلیمات کو سلط تسلیم خم ہو کر قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے والے سچے دل سے ان پاک باس بندوں کی حاما اس ذریعے سے دعا کریں اس والے جیم المن والا کے ذریعے سے اور ان سب سے اپنا رشتہ جوڑیں آخر میں ماں کے بارے میں دوبارہ اللہ سے دعا کریں ور ہم نی ور ہم یا کے کر اللہ تو رام فرما نی مش پر مشف رام فرما ور ہم اور رام فرما ہوما ان دونوں پر بھی ان دونوں سے مرادہ آپ کے والدین گرام ہے اللہ مجھ پر رام فرما اور میرے والدین پر رام فرما اور تیری نگاہی شفقت ہم دونوں کے شاملہار حار فرمایا میں اور والدین کے ہمیں خاص طور فرما دیں کمائے جس طرح کمائے نے یعنی جس طرح میرے ماں باپ نے رب بیانی نہیں تشن رب بھیا ان دونوں نے تربیت کی دیکھ بھال کیا پرورش کی نی میری نی میری شکر اس حالت میں جب میں بالکل چھوٹا تھا آج مجھے صرف رونے کے سوا کچھ نہیں آتا تھا ہاں جی خصوصاً ماں نے جو پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کا دیکھ بھال کرتا رہا نو مہینہ پیدا ہونے کے بعد دو سال تو اس کا آپ نے دودھ پیتا رہا ہاں اس کے بعد کتنے سال جو ہے آپ کے کھانے پینے آپ کی ہر چیز کا انہوں نے خیال رکھا تو کو خود نہیں سوئی اور آپ کو آرم سے سلاتے رہیں ہاں جی آپ کی ہر تکلیف کا اپنے تکلیف سمجھ کر لیکن یہ ایک الگ سے باپ ہے زنگرمی مام باپ کا انسان کے اوپر کتنا احسان ہے باپ جو ہے ہمیں ایک لوما کھلانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں ہاں کتنی زحمتیں اٹھاتے ہیں کتنی پریشانیں کتنی گرمی سردی کس چیز کا پرواہ کیا بغیر محنت کر کھلایا اور اپنی ہر قسم کو چھوڑ کر ہمیں ہماری بیماری کو اپنی بیماری اپنی تکلیف ہماری ہر چیز کو اپنی ہر چیز پر مقدم کرتا رہا ہمیں پلا پولا لہذا مام باپ اور والد جو ہے دعا کے حقدار ہے اس اللہ تعالی نے بھی اس دعا میں ہمیں حکم دیا قرآن میں دعا کرنے کا اور اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ررحمنِ اللہ مجھ پر رحمرما ورحماء اور ان دونوں پر رحم یعنی میرے والدین پر رحمرما کا ماں کیونکہ رب بھائی ان دونوں نے مجھے پالا ہے سگر بچپن میں اس کا ماں کا دو معنی ہے کیونکہ میں بھی یہ اللہ بن کریں رحم دعا کرنے کا یا جس طرح کا معنی بھی جس طرح ان لوگوں نے بچپن میں میرے ساتھ شفقت کیا رحم کیا ہے مہربانی کی میرے دیکھ بھال کیا ہے میں اور اسی طرح اللہ تو اپنے رحمت واسیہ سے میرے ماں باپ پر رم فرما ان پر کرم فرما ان کو بات دے تو یہ آج کے داسیاں پر اتفا ہوتے ہیں